سنگ واجھیاں اسلام تو اصلیات مبیری وادا دل کا وا سہیا سیان پرو می سید الفاد مجلس صحال شاہمائے اور عوام حضرت تیر سید بابا محمد منظور احمد شاہ صاحب دامت برکات و عبد الشیدہ اور شاہداد برار تائنا شاد حضرت سید محمد یوسف الانیانی ال بغدادی دامد پرکات آدیا میرے دوسرے نلت سید شاد حضرت اللہ مولانا عید رادا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 اور دیگر علماء کرام بشاعر کے السلام علیکم حمد و سنا درو ختم علم بجار الگ و تحتوں و تو بعد متبانہ دے ہے ہے دل, دل دماغ خط معلول فرماوے شیتان فتنیا تو دہمی بنا اتا عزیزان گرامی آستانہ ہری ہارا اس عشان جلسہیام سلسلہ ذکر سیدنا امام عالی مقام سلا بدلا پہلی مرتبہ بندہ نشیش نا ناضری کا شرپ حاصل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالہ اس دربار سے حاضری کا مقصد پورا فرما جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر بزرگان دیپ کے سامنے جس موضوع تے تب کشائی کر اس دا نام ہے واقعہ ہے کرم لا پس منظر واقعہ کربلا کا پرسے منظر اس واقعہ کربلا کے حقائق مسخ کر کے پیش کیا ہے میں اللہ تعالی کما ہلکوہ جناب کے سامنے پیش کروں گا سب تو پہلا یہ مسئلہ دیر نشین کرو کہ حق اور باطل دو دوبتوں نظام فطرت وجود چنابر جناب سیدنا آدم علیہ اللہ و تسلیم اور شیطان لڑیم دی تخلیق تو با دو دوبت وجود آ گئیاں ایک حق دی اور ایک باطل دی یہ دونوں کبت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 حق کی پہچان ہوتی ادو جد مقابل باطل ہو گئے ان آخ مولا حسین دی شان ادو ہی نکھری ہے نا جدو سامنے جدید آیا جی جدید نہ ہوتا تو شان حسین نار چاند کگ تو گل سمجھنا سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے اقبال فرماتے ہیں سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو ہر بزرگ سے بیگانہ ہو تو کیا کہی ہوں اتے سورتان نے چند یہاں زم نشیل کرو ایک سورت سے حق بھی نہ رہے تے باطل بھی یہ ناممکن دونوں دا وجود ختم کر دینا اے سمجھو انجو کا مکا دینا دوسری سورت دے وے کہ حق رو تے باطل نہ روے سیرے کو ہی یہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ میرے دام حکمت سے منافی تیسری سورت یہ باطل رہے اور حق ہاں ختم ہو جائے یہ بھی ناممکن حق ہاں واسطے کائنات کی چوتھی سورت یہ حق سے باطل نو گٹ مڈ کر کے رکھو رلا کے رکھو اے بھی رب رسول نو تے حق نو والا نہیں باطل نو گوارا ہے باطل نو ایک گوارا ہے کہ میرے حق مل جائے مگر حق نو نوارا نہیں کہ میرے اندر باطل شامل ہو جائے پیشاب نوارا ہے میں دھد نہ رل جاواں ان پتہ ہے دھد نہ رلیا تو دھ پیشاب ہو جانا ہے میں دھد نہیں نہ بڑن لگا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 حق لا شریک ہے شرکت میا باطل نہ کر قبول اقبال فرما نے وہ بہلی باطل تے نو دئی نسند کرد حق وادک نسند کرتا پسند نہیں کرتا ہوں پساند... <تصفيق> جڑا سچا مومن ہوئے گا نا مولا حسین سرکار واگوں کدی حق باطل, باطل نو حق نال رلن نہیں دے گا جڑا گا جدید مسلا لبرل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 باطل دے حق نل رلان چکر چکرچ نہیں سمجھو یہ لوگ حق کے دشمن ہیں اور باطل کے حامی ہاں ہی ہیں اور ایسا فساد اللہ تعالی کو قبول اللہ گرام فرما والا فرما حق دے باطل نلاویا جی نہیں सोने कदी नहीं देना हमेशा मुनाफि बंदा जरा अंदरों कोड़ा होगा अंदर का बेईमान होगा उतिल हक के नलाव की कोशिश करेगा उखेगा जनाब सारला के ही चलना चाहिए خدا دیا بندہ مناف کرتے اسلام نہیں سانا رکھا جی ہکلیا جے کبھی مولا حسین یزید والے کھاتے نہ پایا جے نو مولا حسین آے پاسے نہ پایا جے ہاں جی یہ علحدہ علحدہ رکھ واسطے مولا حسین نے قربانی دیتی ہے مولا حسین دیا قربانیاں کا خلاصہ پہ دسنا حق نو نی نو رکھے آئے رکھنا مولا حسین جنگ نہیں سی. والی جنگ نہیں سو شریقہ نہیں سن پہ وہ شریقا ہے سارا تک نا نا مولا حسین سرکار دی جنگ صرف اس واسطے سی کہ یزید دیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کے پیمانے کے مطابق بادشاہ حکمران نہیں س میں والے وجا کرے گا بادشاہ قرآن بادشاہ کتاب خدا دی ایک دوجے تو بکھرے ہو جان گے کتاب سلطان اے دار نے فرمایا وقت والے گان کری بادشاہ پر کے پورا وکرے ہو جان گے قرآن کا راہ ہوا شاہ ہوئے گا جب بادشاہ وقرے تران و ہو جائے میرے کمی والے آقا نے فرمایا تو سنج کرا جی علیہ السلام دے صحابہ نے کیا جی علیہ السلام صحاب نے, نے, کی نے فرمایا جب شاہ کتاب تو وکرے ہو گئے رستا بخر ہو گیا حکمرانوں کا راہ وکرا ہو گیا میں کمنی والے سرکار نے فرمایا اس لیے جیسے ہر تیری سال اسلام کے صحابہ سن نے ایک قربانی دیتی کہ فرمایا نو شروع تل مزہ نہیں آیا ذرا گونج کے کہہ دو سبحان اللہ شہد دہدان دے جلسے بہن والا اپنے زندہ کر کے بہو اپنے آپ کر کے بہو پھر حسین کی گل آ سکتی ہے کردار اقبال تھی پٹ اٹھا ہے اقبال ہے رگوں میں وہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے لوار صوبات نہیں ہے نماز و مولا حسین سرکار قربان جاوا اپنے آپی رکھنا چاہتے سن کے کر لینا چک نہیں سکتا قربان جاوا کلنگل اقبال نے کئی ہمت کی گل کر دیتی وہ فرمانے میں تیریا رگا کندر وہ لہو نہیں جڑا مولا حسین دیا رگا حضرت حدشی دے اندر سی دور سے حرگل دیاں رگاں مبارک دہو حضرت بابا فرید دیا دے اندر سی جانا جرے باطل دیکھ کے چپے نہیں بادل کو تسلیم نہیں ہمیشہ حق دے قائم رہے پہ میں کا کھ نہیں لیا ہاں آئی کبال فرما نے وہ لہو نہیں ہے وہ دلو نہیں ہے دل ہو رہے جی گجی یورپ کے اندر پیے پیسہ دل تیرا دل سے ہونا چاہیے سی جدی چابی مدینے والے دلوی जा कलंधर सच बोल गया है आंधा तेरा दिल नहीं रहा तेरी आरजू नहीं रही उन्हें आरजू सी असा मिच जाइए मगर हक का नाम निशान बाकी रह जाए ہر شا گٹ جا دل بھی مگر میں رہ جا میں چھوٹے ورگا میں باقی رہ اور خدا دیا بندے حسین سبق نہیں دتا حسین آشک جڑا بھی ہوگی تمنا ہوتی ہے میں ملا ہی اڑا دو میں کل میری خاک ہی اڑا دو مجھے خاک میں ملا کل میری خاک ہی اڑا دو تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غلطی نشان سے مگر جہر بندے اپنا نشان بچاؤ اللہ نشان ایسے قائم کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ان نشان نہیں مٹا سکتی اقبال فرما نے مٹے نہیں سکتا کبھی مردے مسل مہیو والے ہو سارے مٹ جان گے میرے کبلی والے کا منہ میں مٹ سکتا اقبال فما دیں مہٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسل میں تو نہیں سکیتا کبھی مرد مسل ماں کہ ہے جس کی ازانو سفاش صرے کلی خلیم گل اپنے شیری دا پتا نہیں لگتا تو بھوڑیاں بےٹان میں پلیا بیٹھا تینوں کی پتا ہوئے ہاتھ والے شیر کھڑے ہیں توجہ رکھنا نہ کرنا میرے کپڑی والے سرکار دے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب اے حالات بن جان بادشاہ کرے حضور نے فرمایا تو سامن حضرت قیسا علیہ سلام صحابہ نے کیتا سی تھی یا رسول اللہ انہوں کی سی فرمایا ان بادشاہ نے آریا دکھ کے چیل چکا ہزار مگر انہ اپنی کتاب پورا اپنی کتاب اسلام دیل کا دمن نہیں فرمایا تھی بھی ان کردیش دیا کتابوں کی حدیش ہی ہے جی سکار میں دے کے نہیں بولو تو صحیح یہاں کملی والے سرکار دیتا مون. مون سارا راہ دس گئے خبر کوئی مینو قسم آتا ہے شری ملا دی رب کا قرآن نبی درمان تیری شفا ساری اسے دن پی ہے اور بار جانا تیرے ہر جمے داری کا علاج اس کے اندر موجود پیا میرے کملی والے سرکار نے فرمایا فرمایا انہوں نے چیر سکتے سردار کہ نہیں ڈر تو نہیں گئے آو ای وی گل سن کے مسلمان دیا لتان نہیں کلو سلے کپڑ لے پہ ان کی جان نکل والی بن جاتی عجیب گل ہے جیسے لکڑا چیری دیا نہیں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 دوسرے نفزا زندگی نہ فرما والا نہ بلو گئی وا سمال اللہ بادشاہ قرآن وکرے ہو جان گے ادھر کا بڑا فرمان آیا اللہ نے فرمایا اصل ضرور ازما گے مومنا کئی چیزوں خوف پاوے خوف دیں گے سپر دے بڑی بڑی طاقت خوف دیا گے لکھان ہزار بخ د خوف پاگا بخ د ادھر ویخنا لادیا بند ہے دے خوف سدے تے کلے نہیں خوف دشمن کا بھی ساٹھے پیا کلائی خوف بخا والا بھی ساٹے پیا خلائی دشمنوں نے جناب خالفا تھین کے دشمنا نے روزی جناب انگلش والے پاس رکھ دے انگلش والے پاس روزی رکھ کے جناب جی وہ بخ کا خطرہ سانو دینا دراج اور یا جناب کسی اپنے جناب جی روزی دے دے اللہ اللہ بہادر شریف مولا پہلو ہی مولا حسین کا تین دن پانی بند ہو گیا مولا حسین نے اپنا دین چھڑیا نہیں ہوا بند پر اثر تو سب بند ہالے ہویا بھی نہیں ہویا بھی نہیں اگلے دراہ بنا پھر ہی نہیں مگر پھر بھی اصل جناب جی اس لالچر اپنا دین سکی کھڑے توجہ رکھنا میں قربان جا سی دنیا مقام سکار کی ترت کو بہادری سارا چیزاں کو گئی نے خوف گئے بھوک تر گئی نے مگر مولا حسین ہمیشہ اپنے دین سے قائم رہ کے صبر کر کے دنیا کو تشریف لے گئے نے وجہج رکھنا امام حسین سرکار ذاتی دشونی آپ دی نہیں سی اسی واسطے میرے سامنے ہری کتاب تاریخی موت بل پی ہے ال حسام دون ح امیرواویہ کو جدو خلافت مسقل ہو گئی ان خلافت جدو ثابت ہو گئی حرا مالم کرتے سن سارے صحابہ حضرت دیں دونوں شہزادی سارے تو برد عزت دے سن گل سمجھا جی حضرت امیر معاویا ہزور سرکار دین تے چلن والے سن اس واسطے جہی خطا کوئی ہوئی اجتہادی وہ ہوتی ہے اس پر عجر و سباب ملتا ہے حضرت امیر معاویہ کے کول دو شہزادے جانے سن خدمت کرنی معلوم ہوا ان دون دی نظر چ حضرت امیر معاویہ باطل والے نہیں سن خلافت قائم ہون تو بعد اگر ہندو جس حسین نے یزید نو نہیں منیا امیر بھاوی کو گلو گل سمجھ نہیں آئی یہ ابتدائی گل کر کے اگے چلنا کیونکہ تیرے اندر ادھا اے کم بڑھ گیا ہے تو, تو بچاونا سننی کا فل بڑھ گیا میں بڑے بڑے دربار سے گیا سجا دے اسی قوم دے نظر آئے میں حیران ہو گیا ہو کے تصرف میں ہو کا بو من یہ کیا تماشا ہے لگا؟ اے جہالت میں لے دیتا ہے جہالت گیل بھی لے گئی اگر علم ہوگا تو جی میں بابا فرید صاحبہ بھی عزت کرتے سب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 اس واستے مولا حسین نے وہی سپا سالاری قبول کی تھی پتہ چلیا برائیاں جی خبر یا اسلے وجود نہیں آئی حضرت امام حسین نہیں سی حضرت امیر مالیئر بھی نہیں سی میں تاریخ کی مستند کتاب کا حوالہ پیا دینا وا <laughs> لیکن یہ تھے ایک غلط فہمی دور کر جاما یزید نو جنت لے جہان آلے جڑے نے نا <سؤال> <سؤال> وہ ہندے نہیں ہوتے اس فوج دا جڑی کسٹنطنیہ تن دی جنگ لڑی اندھا تے سپاہ سلار سی تے موڑتے جنتی ہویا حضور نے بخاریج فرمایا ہے اول جیشن یغزو مدینہ تا قیسرہ مغفور لہم پہلا دستا جیلا کسٹنطنیہ تن دی جنگ لڑے گا او ہوگے گا بخشیہ ہویا تے یزید ت اس چلے پتہ نہیں انہیں حدیث د کتاباں دا مطالعہ نہیں ہوں یہ گل میں حدیث دی کتاب کر چاہ تاریخ نہیں ابو داود شریف کی حدیثن دنیا کی سب تو پہلی جنگ جنہیں لڑی سی او دا سفا سالار حضرت خالد بن ولیم صحابی دا پتر عبد الرحمان سی سل سمجھ آئی کہ نہیں ہے اور اس پہلے لشکر دے اندر یدید داخل <متحدث> بعد جڑا دوسرے چوتھے اور حدیث دے لفظ بھی پی دستے سرکار دے ویختے دے سن سر پیدا <متحدث> حدیث دے لفظ نے ابو والو پہلا دستا معلوم ہو یا فوجا تے کئی چڑھائیاں کرنیاں سن مگر بخشے وہی او آن دے, دے, دے پہلے سن پہلے ویسے جدید نہیں معلوم ہوا جزید والے میں حق مولا حسین جزید دیا پلیتیاں کی خبر نہیں ہوئی جب پتہ لگ گیا جزید دیا برائییاں کا پتا لگ گیا کہ قرآن تو وکرا ہو گیا ہو میرے ندی پاک سردار سریت متارا کا فیصلہ ہے حاکم ہونا چاہیے شریعت شریت پورا اترے توجہ رکھنا کیونکہ حضرت صاحب اتنے گل کرن لگا امامت دیاں دسمان تین کنیاں تین قسم امامت دیاں ایک امامت ہے چھوٹی جنہوں آدمی مرسلہ رسول والی یہ پانچ منٹ دی امامت ہے پانچ منٹ بندے پچھو نے منٹان تو بعد اس سے امام لتوں کھچ کے باہر سٹی کھڑے ہونا ہے مرد ڈک سکا منٹوں نماز امام پڑھا سکتا نہیں یہ چھوٹی جی امامت مگرے یہ شرط چوکیاں نے تیری نظر درد یہ شرط نے مسلح رسو کا ایمام وہ نہ جڑا جہاں داڑی ہوگی بن رہا جا بنا وہ نہیں بن سکتا جنابوشی نہیں کرتی بندی بنیا بار بدار بداری پھر ہوجیبے اوہ ہو جائیں مسلح رسول پہ آ سکتا شرابی بندہ مسلح رسول پہ آ سکتا بندہ مسلح رسول دے آ اللہ <سؤال> دیرا بندہ ترجمہ فرماؤ یہاں جناب شرط کھٹ گئی نے یہ نہ ہوتا ہے امد نے بابا پہنچیا بیٹھا ہے کپڑے پورے نہ ہومام بن ستا ہے رابڑ پیشرا بن سکتا ہے ہاں بہویں علم ہوم دریت چلتا ہو چلتا ہوئے حالانکہ دیں گے چلو امامت ود گیا بھی ود فرید بندیا تجو اس گل چ رکھ لائے تیسری شرطری قسمت ہوتا ہے جی مرضی ویج چیزیں مرضی کسی کی ہلال کی آئے سود حلال کی آئے اور سارے کم کر سکتا ہے طاقت جو آ گئی ہے قربان جا مولوی تسلیم نہ کرے بادشاہ جنابی مامے والی مقام نے وہ ٹکر لئیے بادشاہ ٹکر لے کے دسیا قربان جاوا کہ بادشاہ نبی باد سرکار صحابہ صفت والا ہو کیونکہ بادشاہی قربان جاؤں اے بادشاہی وجہ تھا مرسلہ رسول تھے تے نبی نے صحابی بھی بیٹھتے رہے ہیں مگر حضور تخت کے اندر سی اکبر پیچھا ہے بیٹھے ہزور مولا مشکل <سؤال> پشا بیٹھے ہزور کے تخت کے مامے ہسن پاپ بیٹھے ہی جدید وغیرہ پلیت بندہ تخت محمدی کا بارش بن سکتا ہک ہمیشہ آخ دے وہ ہات ہمیشہ آخ دے قربان جا با تیرا کھ نہ رہے پہ لٹیا پاریا جائے مولا حسین کا راہ ہوئی کہ جدو والا تسلیم کرنا ایتھے ہوں امتحان تیرے پہن گے مگر برداشت کر جانی ایتھے تیرے اوکھیائی ہو گیا مگر قبول عاشق سوئی بخر ہوا نہیں بیٹھے آج یقین جگہ بخر ہوا ہو ہوا یہ نہیں قرآن کسی پہاڑ سے رکھ آیا آپ تیلے دور گیا قرآن آسمان سے چھ کے آپ زمین پہ پہنچ گیا قرآن قرآن اندر مگر مولا قتل حسین کی نگاہ دن جا جم للی کا ہو جائے پہلا جرم شراب پیڈا سی, سی بولو تو سی نہ شراب پی شراب حضر دی شریعت پشاب ہوتا جیب کی چشکی لاؤتر اور گل سمجھ نہ کرا پہ بوتل باہر ہے پی جی اس واسطے اور میں آخا گا شراب عزیز پیڈا سیلا حسین نے مولا حسین سرکار نے سمجھا بسیرت حسین پہنچ گئی کہ شرابی نشی آدمی آپ نہیں چلا سکتا چلا آخال مولا حسین کی بصیرت پچھا گئی جڑا بندہ نشہ ہوے آپ نہیں سنبھال سکتا حضور دی ہلور ہمت نتوں سنبھالنے گاؤ میں گل کرنا یہ دسو ڈرائیور نے نشا پیتا ہو شراب پیتی ہو جرمانہ ہو جاتا ہے گی وی بولو تصے وجہ کی شرابی ڈرائیور ہوئے تو گی توڑ نہیں چڑھ پہ اچھا پنجا ساتاں سواریاں ڈرائیور جڑا یہ نشے ہو گئے تو توڑ نہیں چڑھ گئی جرمانہ بھی ہو جہا پوری گیلکر ہوئے ہوئے پوری اپنے اور اپنے بندے مولا سمجھ گئے شرابی بندہ جڑا ہے کدی نبی پاک سرکار دی امت دی باگ ڈور سنبھال سکتا نہیں दूसरा है वो स्ट्रेट मौला हुसैन ने तक नमाज छडना पढ़ता त है लोगों के सामने पढ़नी कान पिछनी नमाज छडन का जुर्म उस बैमान के मोल से गल समझना हूं मौला हुसैन ने वेख्या जोड़ा रब के फर्द पूरे नहीं करता इन्हें हजूर की उम्र के फर्द किफ पूरे करने مگر یہ گول نہیں پی کیوں آئی کدے یہ دل وجہ کی سبب آپ کی بنیاد رب سمجھ آ گیا حسین سرکار گا دیتا بے داری پاسے آ گا وہی دورت کے اندر آ جائے گی وہی زمین کے اندر آ جائے گا ہر توجہ رکھنا شدید پلیت شراب مولا حسین سرکار نے اے ہنور سرکار کی شریعت دی ایک حکم سی ندی باغی شرح شریف کا بادشاہ آدل ہونا چاہیے پاگ باد ہونا چاہیے ایک حکم کے حسین نے ہر شہر ایک حکم کہ بادشاہ آدل ہونا چاہیے یار ایک حکم کی قدر اینی سی پورے قرآن دی قدر کی نہیں ہوئی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 اور صرف انہوں دا مقصود میری کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جک نہیں سکتا کی مطلب اسان ویٹنا ہے تے حضور دی شریت دے پیمانے میں ہی ویکھنا ہے قربان کا مطلب جو فرماؤ یدین مولا حسین نے ایک حکم کے اتنے کلی پا لی پورے قرآن کی قدر مولا حسین دے, دے مبارک مبارکی ہوگی جنا سونے ایک حکم دے پیچھے دنیا جانا دے دی اپنا وطن مدی چھ دے وطن مدینے کا چھیانگ جانا جناب جی آپ نے ہر دکھ تکلیف برداشت کی لوگ متا دین والے سین سن, سن حسین بدل جا سنا تو ہٹ جا بڑا اکھا مولا حسین نے فرمایا جو جوتک میں تبور کرانا سور نم کا دن سمجھ گئے آخا جا غلام فرید تو پوچھ کے ویٹ تم تو گمے حسین مناتے ہیں رام گمے حسین یاد حسین سنی مناتا ہے سنی کیا مناتا ہے حسینڈ دل اندر مولا حسین دی اہمیت ہمیشہ یاد ہی رہے حسین ہمیشہ یاد رہے تو جو رکھنا خاجا گلام فریدکوٹ مٹن کا شہلادا فرما فرما نے لومن پٹن کو سمجھو شادی کو سمجھو شادی چنگی آبادی اشرا موہر ساد تینوں کی پتا جدو آ شک مصیبت جھیل کے مقصد کامیاب ہوتا ہے دیہ کلندر اقبال فرما عید مہپو فرما محکوما دی عید ہوتی ہے مومن کٹھے ہو جانب آزاد فکیران کی عد ہوتی ہے جب دینے مستفا کی شان و شوکت ہوان و شوکت ہوسے حکم دینے دا چلتا ہو بال آدھا دی عید ہی ادو بنتی ہوا بندے توجہ فرما مر پیا ہو ہوں گلتے فرمانا یزید رنڈی نچاؤں گا سی ماؤلا حسین منیا نہیں نہیں منیا وہ پلیت بن گیا رنڈی نچاؤ یزید کی بن گیا بولو تو صحیح نہ وہی بولے یزید کی بن گیا رنڈی نہ چاؤن یزید پلیت بن گیا پر چل کے جانا ہر چھ ٹی وی لا کے چلی گھنٹے گنڈی آ جا مسلا نچا لے یہ ہالے حسینی پا کے ایمان دسو ٹی وی شیشے دے ہی فرق ہے تسا ترقی کی وہ کلا ویستا سی تو پورے نمبر بھی نہیں پا چکیا گل سمجھ لگی وہ گو کھا سی تے وکریا بہ کے کھانا سی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 اور مولا حسین کا سب سے بڑا دشمن ہے حسین ہی وہی ہوگا جیسے مولا حسین کو قائد تھی اس کے دل میں فیصلے اللہ دیا بندے اگر نام سو لائے وہ مولوی بھی دی وہ پیر بھی علید دی وہ حاقبی جلی تھی وہ عوام بھی جلی تھی جہی اس طرح غیرت تو خالی ہوئے گا جنہیں بابے فرید والی غیرت رکھنی ہے مالا حسین دلڑے نہیں اے گربان جا مجھے فرما محران ہونا اپنے آپ ویک کر سجنا تھا نعرے پہ ساری تھان تھے جنا لانے چکلوں سے بھی ہوئے حسین پہ مناؤ اندے پلیت میرے حسین والے پاسے نہیں آ سکتے حسین دی جماعت بھی پا کے مولا حسین بھی پا کے حسین د دیا لاؤ آدمی پا کے وہ لگی نے کہ نہیں لگی ہے گلا تو گونٹ دیا مدرسہ نے تیرا گلا تو گونٹ دیا مدر سال ترا گلا تو گیا مدرا کہاں کچرا فسیا پیا جی رکشے کے موٹر سائیکل کچرا نہیں رہا ہوتا بند ہو ہے تیرے ہے بے مانگی کا کچرا ہو گیا سڈے اندر تک سارے منہ چری گل نہیں کرتی لیکن قسم خدا دی مولا حسین دے سبق نو یاد کر ہائے ہائے ہائے میں گل کر لگا توجہ رکھنا مولا حسین نو اپنی ذات دا دکھ نہیں سی ہے گل سمجھ لوں. اپنی ذات پیار نہیں سی اپنی ذات دا غم نہیں سی فکیر تو بنتا ہی وہ دوائے جل جائے ہاں آپ بھولتا تے فقیر بنتا ہے जिन्हों अपना चेता हो हक का चेता नहीं लेता कलंधर इकबाल फर्मा ना मया जमी यो हिंदी ना ही रा اے مسلمان پروفیسر سبق پڑھنے والا تینوں کی پتا گلاما نے مس کی اتنی. اے اقبال ایویں ترین فرماتا ہے مگرم چشی دم بجا نے من کے دردے سر خریدم شستمبا نکو نے فرنگی سو تر روزے ندیدم اقبال فرماتے ہیں میں نے فرنگیوں کی تمام تعلیم حاصل کی ہے مگر خدا کی قسم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 اگر اپنا گم ہوں آپ نو, نو جان دے, دے مدینے نو دا گم ہوں مدینے نو جان د لال سین نم سی سونے نبی دے دین قرآن کا غم سی او مسلمان جی غم میرے مولا حسین مرسی. تو حسین پاک کا غم کرنا ہے اس شہر کبھی غم نہیں کیتا ہی. اپنے ہاتھوں بھی نبی دروڑی بیٹھا تسلیم کی بٹھے ہر شہ کافران کی خارج قرآن تو ہلو نہ تیری نسل رہی نہ شکل رہی نہ نہ رہا نہسل رہی کوئی شہ نہیں رہی خدا دی قسم کر کے آؤ جن ندی کے تین کا غم نہیں ہو سکتا مولا حسین کا غم کدی نہیں ہو سکتا ایمانسا جی کدی دین بھی یاد کر کے رویا بول خا کو ہے رات نو سوندے نیلے رویا ہو مولا میرے دن اٹھا گیا مولا میری شکل شکل بھی باہر یا مولا میری نسل کیڑی آن ہائے کدیم کھدا جی کسی اک چترو نکلے تو پھر ڈرامہ کرتے ہیں مولا حسین کے ساتھ حسین کا غم اسی کے دل میں ہوگا جس دل میں غمِ پینے مستفا ہوگا ورنہ ڈرام آباد ہے کیا ہے ہاں لچا لا کبھی جس چیز کا غم مولا حسین کو ہے مومن سب سے پہلے اسی کا غم کرتا ہے اسی واسطے جب دین آ جاتا ہے پھر مولا حسین ہزور کی خلاف بھی کوئی پک نہیں مار سکتا جب نظام مستفا ہوتا ہے چاطی ایک گل کر سوندے پشتے چھو دے کے سوچیا دے آپ کزیدے یزید چار ایب تینوں ہوئے جستے نے چار دی بجائے چار ہزار جستے نہیں چار دستان دسیا چار, چار, چار, چار, چار, چار ہزار ایب ہے کھلوتا ہالے حسین نال حسین دیو قربان کرنی سبھان رو لگی تو میں کیا بے وقوف روے تے یزید والے کیا یزید گل سمجھ ایک بندے چک کے اگ چرے اے سی کمرے دے دین رونا کھائی بولو نا اگ لے رونا کہ اے سی والے رونا چاہیے تیرے تو بڑی پیری ہوئی ہے کیوں فس گیا اے سی کمرے یزید کھلے گیا بولو نا مولا حسین جنا تے نا اے سی والا کمرہ جنت کی مولا حسین کتنے گئے جنت خوش ہو بیٹھے مل اللہ فرما میرے آش کو منو میرے نال سودا کر جانا دا مالو سودے خوش ہو جاؤ مولا حسین خوش ہو جنگل نہیں دل دل بیٹھے گے وہ بہلی آ رونا یزید بار سانوں چاہیے سی سردا پہ ہو بہمان جناب اتے تو کھانی الٹی ہوئی اتے تنگا الٹی مدن نہیں خدا دیا بندہ توجہ فرماؤ میرے مولا حسین سرکار نے قرآن دمن چور کی قرآن نالی کھڑیا ہے گل کر لگا مکام لگا مسجد ایک پاسے قرآن ہے ایک پاسے کنجر دا کا اور ٹی وی پہ وہ اٹھ ہزار میں دلی کے گھر گیا اٹھ ہزار دا ایک ٹرالی اندر اتنے بھائی پیا اتوں گلاف چڑھیا قرآن دیکھا تو بغیر گلاف کو پیا وہ بغیر روزانہ ٹی وی روزانہ ساری دھی پہ اس حسینی قوم کی گھر والی کنجر کے ڈبے کی روزانہ پوجا کرتی ہے رب کا قرآن رکھا ہی ایڈا اچھا ہے نہ ہاتھ اپنے نہ پڑے سی گل ہے نہ مصیبت کرنی پڑے قرآن اوتھی اسی تیرے جوگے نہیں تو تے جوگا نہیں تو, جو تو پر ہی لو اصا کنجرا جوگے چل بھائی باندھا جوگے یہ سب ایماندار دا قرآن اچا او اوت پہ ٹی وی سامنے پہ چل کے جاوا اس گاؤں کو اور گل سمجھا جیان گلاف کو ڈبا بھی ہر وقت ہو دی سفائی کوئی نہ یہ چوی گھنٹے نگر کے سامنے اور چوی گھنٹے کنڈ کے پیچھوں پیار ہو جہا جی قرآن کا ایڈا دشمن ہو گئے گل گل سمجھا جائے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 بھوکا باروے پتہ نہیں نوکری لبسی میں آپ پتر حوصلہ کرو آلو دی منڈی آلو چوکھے ہو جان سے مڑ روڑیاں جانے ہوں تسان روڑیاں جانے تے قدر ہونی ہے مولا دے قرآن والی بی اے ایم اے پاس میں ویٹھی اور نوکری مزدوری کر لے پھر دے پھر پیچھوں کھی کسے آخر گرو جی اسی جی آتھا چیلے ہو گیا آتھا کے چیلے بہتے ہو گئے روس آ کے بھول کے منگے کنجر آپ دس گیا جن آس نہیں بنا کٹے ٹو میں کھان جلسے حسین کے کرنے چاندے جن گرانست روزی دا سوال رکھی है है है. دا ہے کلنڈر اکبال فرم آ گل شرل آ گیا جی تیری مٹی دن گل ایمان دی چنگاری پی ہے میری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر نہ کر جانے شعر پل ہے مدار کو مت ہے گریتا <تصفح> بولیا <تصفح> <تصفح> جی گیر اپنی مانگ گئی نہ جب گاشالت مل گا لو نا تو جی گیر مانگ کوئی کترا پیا نا تو پھر بخلت مندی کا خیال نہ کر جمعی روٹی کرار ہے در کرار والی طاقت پی اور خدا دیا بندیا محلہ حسین کا مبارک جا رہا کاری قرآن دے تلاوت کر کرتا قرآن کاری اتنا ون ہے اصاب کیا تو گمان کرنا اصاب عجیب سن مولا حسین دے در مبارک نے آواز دتی آخر قرآن دیا کاری اصا بے کاف دیا واقعہ بڑا عجیب مگر او دے وہ عجیب تر اے سرمے دے جا رہا ہے قرآن دی تلاوت جاری ہے قرآن کی تلاوت سب کے جانا اس قوم کو خدا دے بند میں میںیکش جاوا نا اس کنجر نچ دے ہوں نے گانے سنیے ہوں کیوں بھائی آکھے جی کریے مولوی جی نہیں سلام تو مل سو جی نیندر آ جاتے میں کیا سا اس قوم کو جی اک اسے کھل رہی کہ مولا حسین کی اک تران کی اک کال کھلتی ہے گلاتے بہت نے کرنا بڑیا گلیں کرنا سیا जुलाए की बिगड़ी हो गांव संवार वक्त लगता इनी कौम बिगड़ी पी हो संवार मुड़को घंटे दो पूरे हो सकते हां मैंने एक माहौल भी फिर के बना दे मैं क्या बेवकूफा तेरे जदीद तौर तालीम ने مولویاں چھ فرکے بنا چودہ کروڑ بنا چکنے آ او وہ میں جا بندہ لگا فر گئی نا وہ لکھ قرآن کا جو میں باقی ہے کہ اس بائیمان اگیں جی میں مرضی بولتا رہنا جو آخ گیا کہ مولوی مر جان تو سکون ہو جائے گی مول مر جان تو سکون ہو جائے گا میں کہ امام حسین آپ دیں یزید مر جائے تو سکون ہو جائے گل نہیں سمجھا امام حسین کی دعا منگی سے؟ یزید مرے یا مالی مرن بولو تو صحیح نا تو تسا کہ آخر ہودہ نے لیا. تو لیا دس برا میں قسم خدا بھی کر کے آنا اس وقت یزید آ جائے نا آخے گا گرو میں تھا چ میرے گرو تو سیرے بھی دا ساتھ اگے لگے پے خدا ہی قدم کر کے آپ میں سرتی پیار سرف گلے بس ایک ماحول رون کا وہ سا بنا کھڑیا وہ خدا دے آخری گل دے فکر چل مکا رہا مولا حسین سریل کری کی لوڑ نہیں ہاؤزے کوسل مولا حسین نو دی دی دی مولا حسین اگریزی جائیداد کنی ہے فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک جتنا حصہ ہے نا کہ ساری روے زمین غوث پاک بغداد دے بادشاہ دی بگداد شاہ نے سارا کچھ مینو دے چلے خدا دی قسم کر کے آنا کلنگر اکبالے میں تری فرما مقام میں فخر ہے کتنا بلند شاہی سے مقام فخر ہے کتنا بلند شاہی سے مقام میں فخر ہے کتنا بلند شاہی سے بادشاہ فکی ہوتا ہے مولا حسین کو اللہ نے کائنات کا وارس بنا دیا انسے دگ کی لوڑ کسے سمر دی لوڑ لو نہیں مولا حسین اس دیوڑ دی جس دین واسطے اکبر شہید کرایا ہے جس دین واسطے عبداللہ اصغر شہید کرایا ہے <تصفح> کئی علی اصغر کرائی پھر دی جلے ہو اے نہیں پتہ نہیں جھوٹ دیاں کہ جو اپنیاں بنائی پھر وہ علی اصغر علی نام سے دو بیٹے سانی مامو سنی دیکھ علی اکبر یہ زمنن گل علی اکبر علی اصغر علی اکبر شہید ہو گئے علی سیمان حسین کا نام تو شہید کرائے شہید کتنے چلے اللہ دلدیا معصوم بچہ جا نام سی عبداللہ کی نام سی جڑا معصوم گود کے جناب نیتی اگلے دن کل میں ایک جگہ تے تقریر کر رہا سا مول پی مولا حسین نے دینشمنا تو پانی نہیں منگا میں آپ پیاسے جان دے مگر میں پانی منگایا نے دین کو گوارا نہیں میں سنتا سا میں حسین نے دین تو پانی نہیں منگی اصل ہر ویل دوسین تانی نہیں منگی اصل تو ہر ویلے جھوٹے ہی چکی پھرنے چکی پھر دے ایمان جی مان دسوے منافع اپنا کرا جائے سچ بولیا چکی پھر نہ سوٹے کہ نہیں اپانی اپانی او کلندر ایک بات غیرت منسی ہے میرے فکر یور فیصلہ تیرا ہے کیا کھلاتے انگریز یا پیرانے چاک چاک <تصفح> مولا حسین کرنا حضور دا دین دفادار بننا چہرے داڑی سجا دی ادا فرما گھر دند سارا کر دے بہن والا تعلیم دی دے نکہی سے دور ہے من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 بات ہے نہ کہیں سے دور ہے من نہ کوئی قریب کی بات ہے جس چار ہے اس نواز دے یہ درے حبیب کی بات ہے جسے چار بولا دیب کی بات ہے یہ بڑے کرم ٹکرا ہمیں گئی یہ مچل کے در سلپٹ گئی وہ بھٹکرا ہمیں چل کے در سلپ گری وہ کسی امیر کی شان تھی یہ کسی غریب کی بات کسی امیر کی شان تھی یہ کسی غریب کی بات ہے مجھے جان سے بڑھ کے عزی کے عزیز دل میرا درد دل سے عزیز ازیز ہے <تصفيق> جو دل سے بھی ازیض تبیب کی بات ہے ہے جو درد سے بھی عزیز تل وہ میرے تبیب کی بات